بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے دیکھو چود القمر قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا کوئی پولو سستمر مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خا کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے کلو امر مستقل انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی ہر معاملے کو آخرے کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے وَلَقَدَ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ ہی مزد بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ فت فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ی می دلش پوشان بار یحجو نجد إلى تشر مین د هذا نو مناسیر ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجۂ عتم پورا کرتی ہے مگر تنبیحات ان پر کارگر نہیں ہوتی پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے ان سے پہلے نو کی قوم چپلا چکی ہے انہوں نے ہمارے بندے کو چھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور وہ بری طرح چھڑکا گیا فدعا قد آخرے کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا اب تو ان سے انتقام لے تب ہم نے دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا وہ حمل ہوں جزا نکر اور نو کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی یہ تھا بدلا اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی و لکھنا سہل مدر فقی فکر و نل لکھری سہل مدر اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیحات ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا بچا دوں ال ارسلنا ری ہوں سر سر سیم نحس مستمر سک انجو نخلیم پائر فکئی فک نیو ان آد نے چٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیحات، ہم نے ایک پہ نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں پس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیحات۔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 کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے فتنة لهم ان كل شر محتضر ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں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 فکی اندور پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا زاب اور کیسی تھی میری تمبی ہاتھ اور حدت فکنو کہ متورکھری فلمی ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح دھست ہو کر رہ گئے ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا کذبت جین ہوں سہاؤ نئی بسحر کدالی من, من لوٹ کی قوم نے تمبی کو چھپلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی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 وَلَقَدْ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن <مُددَّكِر> پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی آخرے کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تمبی کا مزہ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیحات کا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ اور آلے فرآون کے پاس بھی تمبی آئی تھی مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو چھٹلا دیا آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے خیر من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 ان قریب یہ جٹھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے بنوائیں بل بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے ان بولا لوں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 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن من <مُددَّكِر> تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا وَكُلُّ فَعَلُوهُ فِي شعری وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مستقبر جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے انلی مقتدر نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے سچی عزت کی جگہ بڑے زی اقتدار بادشاہ کے قریب